بس اللہ و رحمۃ اللہ وحمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی موجود تمام خیرٰامین اور میرا نشین اگرامین اور باقی تمام سامعین کو دیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شیخ میں سے ہے اور آج باب الحدود کا درست نمبر ایک شروع ہو رہا ہے ہاں جی باب الحدود کا اس درس کی حوالے سے میں تمام ہارن سے یہ پورا باپ ختم ہونے تھا آپ سب سے گزارش بات کو ذہن میں رکھیں یہ باب جو ہے آپ لوگ مردوں کے سامنے اس باب کے نہ سنیں یا ایئر فون کے ذریعے سے سنیں نا یہ شریع حکم ہے ہے حکم تو شریع کو میں ہے لیکن یہ نام ناموس کے سامنے سننے کی باتیں نہیں ہیں ہر چیز شریعت کو جاننے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ گناہوں کی سزا آپ کو جان کر اس میں مختلف بے حیائی کے کاموں کے سزا کا ذکر زیادہ تھا ان کے سزا کو جان کر کی قواحت کا علم ہوگا اللہ کے رسول کے حکمات کی روشنی میں تو انسان جو ہے اپنی نفس کو ان گناہوں سے بچانے میں بڑا مدد ملے گا کہ ہم سمجھیں گے اللہ ہی دنیا میں اگر اس گناہ کے اتنا زیادہ سزا ہے تو عقل قیامت میں پھر اس کا کتنا سزا ہوگا کتنے عذاب الہی ہوگا ہاں جی تو اس طرح انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا اور پھر انسان کو جو ہے ایسے بڑے بڑے گناہنے کا کبر سے اور حیاس گناہنے کا کبر سے اللہ تعالیٰ انسان کو بچنے کی بچا دیں گے اور بچنے میں مدد کریں گے قدین احکامات کے شرعی حکم ہونے کے لحاظ سے ہمیں جاننا بھی چاہیے تاکہ ہم اپنے نفس کو اپنے اور لگام دے سکیں اور شیطان کے دوکھوں سے ہم بچ سکیں کیونکہ آج کا دور پوری دنیا میں بے حیائی کا دور ہے ایمان حیات دور ہے پوری میڈیا جو ہے بہ یا ایک اندور شروع ہو چکا ہے گھروں میں ٹی وی ہے دنیا کی گندے فلم ہر چیز جس سے انسانی نفس کو ورغلاتے ہیں گناہوں کی طرف تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں شریعہ کا کو سنیں اور ان چیزوں کو ہم اپنے نفس کے لیے اور شیطانی دکھوں کے مقابلے میں اپنے لیے لگام کی صورت بنا دیں اور ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں تو باب نمبر اٹھارہ ہیں باب الحدود اس کا درس نمبر ایک ہے انجی تو حدود جو ہے حدود حد کی جمع ہیں شریعت میں دو طرح کے سزائیں گناہوں کے لیے ایک کو حدود اور حد بولتے ہیں حد بولتے ہیں دوسرے کو تاذیر بولتے ہیں حد جو ہے ان سزاؤں کو بولتا ہے جو قرآن حدیث کی روشنی میں اور پھر کی کتابوں میں وہ سزا معین ہے فرمائیے اتنا کوڑا مارو قتل کرو یہ سزا دے دو سزا معین ہے مشخص سے ان کو حد بولتے ہیں ہاں جی لیکن تاظیر ان گناہوں کو بولتے ہیں جس کے لیے حط نہیں ہے اور قاضی کے اوپر حاکم اسلامی کے اوپر برواد کے امام کی ثوابدیت پر چھوڑا ہے جس کے ثوابدیت پر چھوڑا ہے کہ وہ جو سزا اس کو دے دیں اس کے لیے لکھتے ہیں وہی سزا مل جائے گا ہاں جی تو جس جہاں سزا مشقت نہیں ہے جیس امام حاکم کی سوابید پر رکھا ہے اس کو تاذیر بولتے ہیں اور جو شجاء جو ہے شریعت میں معین ہے قرآن سنت روشنی میں اس کو حد بولتے ہیں تو شدہ فرماتے ہیں کلزم بن لوبََََََََََت المقدرتُُ الشرح ہر وہ ضم یعنی گناہ ہر وہ گناہ جس کے لیے اقوۃ المقدرتن جس کے لیے ایک سزا مقرر ہے مقدر معین اور مقدرین معین ہے قوت سزا مقدرت معین ہے ہاں اور مقرر ہے پھر شرح شریت اسلامی میں تو اس سزا کو یوسم حد تو اس شریعت میں معین سزا کو حد کہتے ہیں وہ مال اور وہ گناہ نہیں ہے وہ گناہ جس کے لیے مقدار اور وہ مال اور وہ حد جس کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ہے جیسا مقدار الم کوئی معین مقدار سزا ہے لیکن مقدار معین نہیں ہے فیلوقبہ سزا میں ہاں جی اور وہ بنا جس کے سزا کے لیے جو وہ مالس وہ چیز جو وہ سزا جس کے لیے نہیں ہے مقدار المعین فی سزا کے اعتبار سے اس کے لیے کوئی معین مقدار حتنی ہے معین نہیں کہ اتنا کوڑے مارو اتنا سزا دی دو تو یو سما تعزیر تو اس کو تعذیر کہا جاتا ہے یعنی جس جسم کی کوئی سزا معین نہ ہو اسے جو ہے اس, اس تو اسے وہ سزا جس کے لئے کوئی مقدار معین نہیں ہے اس اس سزا کو جو ہے تاظیر کہا جاتا ہے یہ اور خواہ تاظر ہو خواہت ہو دونوں سزائے وار شریعت میں سزا دینے کی وجہ کیا ہے و الغارہ زمین ہو یعنی شریعت جاری کرنے کا تاظر دینے کا ہاں جی تعظیر کی میں اس مجرم کا سزا دینے کا اور حد کے سر میں سزا دینے کا مقصد کیا ہے غرض زمین سزا کا ہاں جی اطفا و اطفاع خاموش کرنا بجھا دینا نیران یعنی آنکھ قباع ان قبی افعال اور اعمال کی آخ کو خاموش کرنا المنتجی کی وہ قبی افعال نت منتی سے سبب بنتے للفوائش بے حیائی کا یعنی بے حیائی کا سبب بننے والی انسان کے اندر اٹھنے والی اس آگ کو خاموش کرنا اس سزا کا مقصد ہے بہت انسان سزا سے ڈر کر گناہ نہیں کرتے ہیں. اگر چند چوروں کا ہاتھ کاٹ دن ہمارے ملکوں میں تو وہ دوسرے لوگ چوری کرنے کی جراثہ نہیں کریں گے چند حیاسو بے حیائی کے مرتکب ہونے والوں کو شرعی سزا جاری کریں تو دوسرے لوگ ہوش میں آ جائیں گے ہنج لہٰذا فرماتے حق الظم بن وہ گناہ یتعت دا جو تجاوز کرتی ہے دوسروں تک بھی پھیل جاتے ہیں یمبا لازم ہے <تصفيق> اس کا سزا فی ہی اس چیز کا سزا اغوا زیادہ ہو قوی تر یعنی سکھتر ہو ہر وہ گناہ جو پھیل جاتے ہیں معاشرے میں جس کے آثار اور دوسرے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس کا سزا اغوا نو چاہے ان العوبہ تبھی ہے اس جرم میں سزا اقوا زیادہ ہونی چاہیے اس کا ہاں جی ہونی چاہیے اب یہ فرمولے کے طور پر فرمایا کہ ہر وہ گناہ جس کے لئے شریعت میں سزا معین ہے ہاں اس کو حد کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس کے شریعت میں سزا معین نہیں ہے سزا ہے لین نہیں ہے اس کو تعزیر بولتے ہیں جب معینوں سزا ہے تعین تو اس سزا کو تاظیر بولتے ہیں اور ان گناہوں پر حت ماننے کا تاظر ماننے کا سزا کیا ہے ان گناہوں کے شولے کو ہاں جی رکنا ہے جو بے حیائی کا اور بہت سے گناہوں کا سبب بنتی ہیں اور معاشرے کو تواہی کی طرف خیش کے لے جاتی ہیں۔ تو جتنا فرماتے ہیں جس کا اثر معاشرے پر زیادہ منفی ہوتا ہے اس کا سزا بھی زیادہ ہونی چاہیے تو آگے فرماتیاں ان میں سے حیاسوس کام کا سزا اماں حد الزینا ہاں حد جنا جو ہے یاسوس کام کیا حد شرعی سزا ہیں یہ جی چونکہ معین اس نے حد فرمائش کا سزا معین ہے فعالحرری اس شخص پر جو آزاد ہے بالغ البالغ عقل ہے من ہے ہاں جی آزاد بالغ عقل ہے اور محسن اور شادی شدہ بھی ہے محسنی شادی شدہ ہے اب یہ شادی شدہ خواہ مرد ہو خواہ ورد ہو اس کے لیے شریع حکم کیا ہے وہ اگر ایسا غلط کام کریں حیات سست اور اس کا سزا رجم ہے رجم کا ترکب اور بعد میں آ جائیں گے سنسار یعنی اس کو جو ہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاں جی جسم کا دہ تک یا ناف تک جو ہے یا سینے تک کوئی گڑا کھود کر جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں مٹی ڈال دیتے ہیں اوپر باقی جسم پر چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں اور پتھر مار مار کے اس کو مار ڈالتا ہے اس کو رجم بولتے ہیں ہاں جسے شیتان کو کنکریاں مارنے کو بھی جمعرات بولتے ہیں نا رم وہ بھی اسی سے ہے تو یہاں پر بھی پتھر مارتے ہیں بہت بڑا پتھر نہیں ہے بالکل چھوٹا بھی درمیان پتھر مارتے ہیں اور وہی پتھر مار مار کے اس کو نابود کرنے اس کو ہلاک کرنے بہت بڑی سزا جو شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے یہ غلط بہائی کے کاموں کا مرتقی ہو جائے تو اس کا یہ سزا ہے وہ غیر المحسن لیکن وہ لو جو محسن ہے غیر شادی شدہ خواہ مرت عورت ہو, ہو اور وہ آزاد والے عاقل ہو تو میاں تو جلدہ تن تو اس کو سو کوڑے ہیں ہاں جی میاں تو سو جلدہ کوڑے ہیں کوڑا وہی ہاں جی کوڑا جو عام طور پر گھوڑے کو مارتے ہیں دوڑانے کے لیے وہ جر مرد کے ان میں اس کو سو کوڑے مانیں گے جر لحیت اس کے داڑھی کے بالوی کھینچیں گے تاکہ اس کو صحیح سزا ہو درد ہو وہ تقریبی اس کو ملو بدر کریں گے صنعتیں ایک سال کے لیے تین سزا اس کے لیے ہوگی ہاں اس کو کوڑے بھی سو کوڑے بھی مانیں گے داڑھی کے بالوی کھینچیں گے تقریب یعنی ملک بدر کرنا صنعتیں ایک سال کے لیے غیر شادی شدہ مرت کے لیے یہ سادی سے سزا ہیں اور شادی شدہ تو اس کا سنسار ہے مرد اور دونوں کے لیے انکان رجلاً اگر یہ بے کے مرتقی ہونے شخص مرت ہے تو اس کا یہ صدا ہے وہ انکانت عمرتاً اگر یہ خاتون ہیں تو اہمیت و جلدین تو اس کو صرف سو سوکھوڑے ماریں گے بلا تغربً نہ اس کو اس کو ملک بدل کیے بغیر ولا جرین اور نہ اس کے بال وغیرہ بھی نہیں کھینچیں گے ہاں جی بال نہیں کھینچیں گے صرف اس کو سوکھوڑا ماریں گے ام حرمتیں یہ حج جو ہے یہ حد کب واجب ہو جاتی ہے ہاں جی یہ سوکڑے مارنے کا حد جو ہے یہ جرم کس طرح ثابت ہو جاتی ہے تاکہ سوکڑے اس کو مارا جائے اب موجب الحد شرعی حد ہم اس بحائی کا حد لاگو کرنے کا موجب سبب کیا ہیں اور یہ فا اس کا سبب یہ ہے علاج الجنسان زکر انسان مرت یا نے اپنے مقام پردے کو داخل کرے پھر فر ایک ایسی عورت کے مقام پردے میں بلاغن جس کے اس کے ساتھ کوئی شرعی عقد نہیں ہوا ہے کوئی نکاح ان کے درمیان میں نہیں ہوا ہے والا ملکن اور نہ وہ اس کی لونڈی بھی نہیں ہے والا شبہ تین اور اس کے اور, اور وہ شبحے کی وجہ سے بھی یہ کام نہیں کرا شبہ مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس نے اپنی بیوی سمجھا اس کے کمرے میں بیوی سمجھ کے گیا تھا بعد میں وہ بیوی نہیں تھا کوئی اور خاتون تھی اس وجہ سے اس کو شبحے کی وجہ سے ہو تو اس کو وہ سزا نہیں ہے ہاں تو سچ مچ شبہ ہو تو اس شعر کو شبہ کی بنیاد پر بھی نہ ہو بلکہ جان بوجھ کے اس نے یہ غلط پکا ارادے سے کیا ہے وغیبو و بط اسی اس کی مقامی پر دے گا کچھ ایسا داخل کی فرض اس عورت سے جس کا اس کا کوئی عقدہ نہیں ہے واہ واہ اور یہ مارت جب یہ غلط کام کر رہا ہے عالمن اس کو علم ہے بتحریم کا حرمت کا اس کو پتہ ہے یہ عورت میرا جو ہے ہاں جی نکاح شدہ عورت نہیں اس کے ساتھ میرا اسم کے غلط تعلقات حرام ہے اس کا علم ہوتے ہوئے وہ یہ غلط کام کریں گے تو اس کا یہ دو سزا شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار سے مار ڈالنا ہے پتھر مار مار کے اگر غیر شادی شدہ ہے تو مرد کو سو کوڑے اور داڑھی کے بال کھینچیں گے اس کو ایک سال کے لیے ملک بدر کریں گے خوب آگے فرماتے ہیں یہ جرم جو ہیں دو طرقے سے ثابت ہو جاتے ہیں یا خود اقرار کرے مرت اور جو بھی خود اقرار کرے اور بھی ابھی آگے بتا دیں گے چار مختلف موقعوں پر ایک دخنی ہاں جی یا جو ہے گواہ کے ذریعے سے ثابت ہو گواہ کے لیے بھی چار گواہ چاہے اینی شاید فرماتے ہیں وہیزبت الدینا اور یہ بھی آیا کا کام ثابت ہوتی ہیں بالبینت گواہ کے ذریعے سے ثابت ہو جاتی ہیں ہاں جی گواہ کے لیے بھی شرائط ہے وہ عادل ہو نمازی ہو اور جھوٹا آدمی نہ ہو اس سے پہلے اس کا ثبوت ہے کسی عدالت میں کوٹ کچہ میں کہیں بھی اور جھوٹ بولنے کا اگر ثبوت ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے ہاں جی لہٰذا صحیح نمازی عادل جن کا پہلے کسی کوٹ کچری عدالت میں کہیں بھی جھوٹ ثابت نہ ہو سچا آدمی ہو عادل و نمازی ہو اس کی گواہی چلتی ہے اس وقت پر تو یہ تو ابھی آ رہے ہیں وہ یس بتینا اور زیب بیائی کا عمل ثابت ہوتی ہے یہ جرم بالبینت گواہ کے ذریعے اور اول اقرار یا خود اقرار کرنے کی وجہ سے پس پھل بینت و گواہ جو ہے لابت لازمی فی اس میں مین البات شہر چار گواہ چار گواہ چاہیے عدول ان عادل عادل سے مراج یہی ہے کہ وہ شاخ کو بولتے ہیں فق میں جب عادل آتا ہے عدول عادل کی جمع چار عادل گواہیں جو گناہ نے قبرہ بالکل نہیں کرتا ہو گناہ سگرا کا بھی بار بار ارتقاب نہ کرتا ہو اور یہ معاشرے میں جو چھ لوگوں میں شامل نہ اور سچے لوگوں میں شامل ہو چار گواہ گواہی دے دے کہ یہ سجے جو اس میں کیا ہے لابدہ لازمی اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے ار بات شو چار گواہ اردو نی سب سب عادل ہو اور یہ شد اور گواہی دے دے عدالت کے روبرو ہاں کل واحد من ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر الگ الگ مجلس میں گواہی دے دے بے ان یہ کہ اس نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے زکرا ہی فرج اس عثمرت کے مقام پردہ اس عورت کے نبی عورت کے پر پردے میں دیکھا ہے اس طرح کل میلی فلم کھولا جس طرح جو ہے سرمادانی کے جو سلائی ہے وہ سرمادانی میں اس طرح وہ اپنی آنکھ سے دیکھیں سرماتے وہ حاج ہی رویا اور اس طرح دیکھنا غائت شعبہ نہایت ہی مشکل ہے ناممکن جیسا کوئی اس طرح دے لے اصل میں شریعت جو ہے اس جرم کا سزا بھی سخت رکھا ہے اور اس جرم کا ثبوت بھی ناممکن حد تک رکھا ہے ہماری خود اقرار کرے اس لیے شہز ہماری سر دینا ناممکن حد تک ہے واہ واہ لیکن بندہ سر جگہ نے دیکھا ہے بولیں تو پھر اس شہاز کا جو ہے عادل ہونا ضروری ہے واہ اور یہ شاہج محضا اس طرح کہنے کے باوجود اس کے علاوہ یجپن عادل ہونے کے باوجود یعنی کہ معذہ اس طرح دہرے قواعد ہے خود عادل بھی ہے ہونے کے باوجود معادہ عادل ہونے کے باوجود یج واجب ہے الحاکم حاکم اسلامی پر تزکیت شود ان گواہوں کے جو ہے تزکیہ کرنے کے گواہوں کے تذکیے سے مراد یہ ہے یہ گواہ سچا ہے جھوٹا ہے اس نے اس مقام پر سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے یہ گواہ معاشرے میں سچے لوگوں میں سے جھوٹے لوگوں میں سے مادل ہے نہیں ہے اس چیز کی تحقیق کرنا حاکم کی ذمہ داری ہے اب یہ تحقیق سے اس نے چپکے سے خاموشی سے مخفی طور پر کیا اب اعلانیت نیا بندہ اس کی اعلانی طور پر اس نے اس کے تحقیقات کیا دن بارہ تحقیق کرنے کا بھی حکم ہے تحقیق کسی خاتون پر کسی پر اس بڑے جرم کا سزا جو ہے بلا یقینی ثبوت کے بغیر یہ سزا کسی پہ لاگو نہ ہو جائے چونکہ یہ سزا ایک طرف سے اس کا سزا تو بہت سہج ہے ہاں جی سنسار خصوصاً لیکن جو ہے ناممکن حد ہے جیسے کہ آپ نے میں پڑھ لیا تو یہ گواہ چار گواہ عادل اے نشائد ہاں جی والدری سوج جو ہے سب اس کے جرم کے ثابت ہونے کا ذریعہ ول اغرار و خود اغرار کریں اغرار اور دوسرے سبب اقرار ہے یو شرف ہی اغرار میں شرط ہیں ہاں جی بلوغ و بالغ ہونا المقیر بلوغ المقر اقرار کرنے والے کا بالغ ہونا و اقلو اور اس کا عقلمند ہونا واحریت اس کا آزاد ہونا واہ اور یہ کہ وہ ایک تقریر تقرار کریں اقرار کو اربہ مراتین چار دفعہ فی ارباتم اجالس ہے چار مجلس میں ہاں جی فلاح و کرایا تو کل لیا کل میناروا چار دفعہ سے کم تو لم یجب علیہ لم عجب الرجی سانسار پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ وہ وجب تاضیر ہو بلکہ اس کو تازیر ماریں گے میتسو کوڑے ماریں گے سانسار نہیں ہوگا آگے جب ولاح ملت اور اگر ایمہ کوئی عورت حاملہ ہے ہو چکی ہے ولا با اس کا کوئی شوہر نہ ہو ظاہر بظاہر لم تو حد اس کو ہاتھ نہیں مارا جائے گا علم توکر اگر وہ عورت خود اقرار نہ کر بے جنا جنا کا اور وہ چار مرتبہ جب تک خود چار مرتبہ مختلف موقعوں پر اقرار نہیں کریں گے صرف اس کا حملہ ہونے پر ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے ممکن اس کا کسی سے نکاح ہو چکا ہو اور وہ اس نکاح کو جو اس شرم کے مارے اقرار نہیں کر رہا چوری چھپے انہوں نے شادی کیا ہوا ہو اس وجہ سے کسی پر بے جات نہیں با سکتے جب تک یا خود اقرار کریں یا چار گاہوں سے جرم کا ثبوت ہو تو اظہین گرامی یہ ایسے سزائیں ہیں جو کہ آج کل کے دور میں لوگ بے دردی سے گناہوں کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے شریعت نے یہ روک تھام رکھا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچائے رکھے